تو وہ سلام سلسل ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كتاب عن ذا الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور منت بلا سد خلاف مولا نظیم کریم نبی اویلا منو الو والے مو تسلی مار اصلا دو سلام والے قیا سیدیا رسول اللہ والا گوا سہاب قیا سیدیا حبی بل اصلا دو سلام والے یا سیدی خاتم ابھی والا بل مسلمان پائیو علیکم آج بابا جی سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اور شریف محفل جواہر پور دیندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دے مرد درویش ولید ذکر خیر ارس کی محفلیں میں جناب نلّ تعالی دی توفیق مناحال جو کچھ سناواں گا اس کا عنوان ہے کلام اللہ اور عباد اللہ اللہ تعالی دا کلام اللہ تعالی دے بندے انہوں دا آپس دونوں کا کلا ملا ہے سامنے اللہ تعالی دے بندے رجال اللہ رب درد دا آپس دے اندر بڑا گوڑا تالو کے اسی نو بیان گہرا تعلق کے اللہ تعالی دا کلام بغیر اللہ دے بندیاں تو سمجھ نہیں ہوں دا اللہ تعالی دا بندہ بغیر اللہ تعالی دے کلام تو بنتا ہی نہیں کلام اللہ دی پچھا تو سوکھی ہے جو آ سامنے اللہ دے بندیاں کے بندیا پچھاننا اور بلخصور ساڈے ورگے اناستے اللہ تالا بندے پچھاننا بڑا ہی او دی موٹی جی پچھا اللہ تالا دا بندہ اے بندہ دفظ جہا ہے نا یہ بنیا بستن تو فارسی دا لفظ ہے بستن مانا ہے بننا قید کرنا بندہ دا مانا ہے بنیا ہوا قید ہوا اس بندہ دے لفظ دے مقابلے میں فارسی آزاد دا لفظ بولیا جا آزاد مانا چھٹیا ہوں انج رب سونے نے سارے ساروں بنایا ہے سارے ساروں رب نے بنایا ہے مخلوق ساری خدا دی مگر اللہ تبارک و تعالا بندے خاص بندے بنتے ہیں ہر کوئی رب دا نہیں اللہ تعالی دا بندہ او بنے گا جڑا اللہ تعالی دے ہر حکم دی قید تے آزاد نہ بندہ رحمان دا بندہ اللہ دا بندہ او ہے جڑا صرف اور صرف اللہ دی قید شریعت دی احکام دی وچ ہووے باقی ہر پاس آزاد ہو أو رحمان دا بندہ میں مثال دینا تمجھا دی خط جنگل جانور جنگل دے جانور چوٹے پھرتے نے نو کوئی پٹا قید نہیں انہوں کدی کسی مالک کا نام دے کے پکارو گے بھی فلانے کا بازار چتے آزاد لگے پھرتے ہیں وہاں کدی کسے آخنا یار فلانے کا کتا ہے جڑا کسی قید ہوا نا ان آخیا جائے گا یار فلانے کی مجھ فلانے کا ڈگا ہے فلانے کا کھوتا ہے فلانے کی فلانے دا کتا ہے یہ مطلب یہ نکلیا جس قید قبول کیتی ہے نا سائی دی نسبت جر قید تو سائی دا کر کے کوئی نہیں پکار سجنا کافر بھی رب منافق ہوئی تو میں سارے مگر سائن دی نسبت یعنی رب دا بندہ صرف انکھے گا جڑا وہی شریعت آکام دی قید پٹا گال پائی کھڑائی جڑا وہی شریعت قرآن تو آزاد ہے انہوں رحمان دا بندہ نہ آخے گا کوئی نفس دا بندہ کوئی شیطان دا بندہ کوئی کو رن کا بندہ کوئی پیسے دا بندہ ہی فرمائی میرا جی بولو سب آ رہی ہے نا آپ سارے اپنے آپ بندے رب دیا کرتے کسی دا نہیں آتے جن چر قید آئے بندہ کتا وہ صاحب رب بڑی مخلو کرش رب دی رب رحمان دے بندے وہ شیر ربانی وگوں او دی قید تو باہر قدم رکھان <laughs> بلکہ تھڈو اس کی قید شریعت تو آزادی منگتے نہیں ایمان جی کوئی کڈنا چاہے نا باہر آتے نہ بھائی اصل تو بہتر کھوا سکے پر باہر نہیں جا سکتے پٹا گالک پایا اصا باہر نہیں جانا ارے مکتبے عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتبے عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہوں رحمان کا بندہ ایک کلام رب دا, دا پسج بڑا گہرا رشتہ رب دے دا دامن چران کھ نہیں قسم خدا دی کر جانا پڑ پڑ ترجمے مر جائے جہانم دال بنے دا. یہ قرآن گمراہ کرے گا کیوں وڑ کے ہر بندہ موتی نی دا کئی چب موتی لے کے باہر اے جا رب رحمان دا کلام جہ پلا فڑا ہی نہیں ہدایت دیا ہی نہیں جنہ چیر رب نال بندیا نہ ہو بے. رب دے نال تعلق نہ نا ہوان کھ نہیں تے جے قرآن نال تعلق نہ ہوبے کھ نہیں دے نہ سمجھی قرآن نال جنگ کیتی تے رب دے فقیر اپنا کر لینگے یا رب کے نال جنگ چا کیتی تے رب دا قرآن اپنا بنا لائے گا نا نا اے کدی نہیں ہو سکتا ہوں سمجھی گل کیوں اس وجہ یہ اللہ تبارک مطالعے یہ بنایا چپ قرآن اللہ دا ولی ہندے رب دا بندہ رب دا بول دا دران یہ قرآن اس قرآن دے سامنے نافرمانی فرمانی رب دی رب دے خلاف دف ہوے قرآن دے خلاف ہوے قرآن کدی اٹھ کے کسے نے گل نہیں پہ کسی روکلا نہیں کسے کسی لڑدا نہیں یہ رب کا بولدہ قرآن ہے نا جدا یدید دے اگے بہتر کہا چھڑدا ہے توجہ نہیں فرمائی اے اے اے چپ وہ بولدا ان چلنے ان چلنا تو جدا نہیں او اندے تو جدا نہیں چپ قرآن تے بول دے قرآن دی گل سمجھاوا پاک الی چی بول سبحان اللہ میرے پاک علی مشکل رضی اللہ ہوتا نو سرکار جدو خارجیا جنگ فرما رہے سن خارجی کلمے پڑھنے والے سن ہاتھوں نے قرآن چکیا ہویا سی تھن لوگو لوگ سل رب نال لگ جاؤ ان ہاتھ چ قرآن سی پا کلی کے ہاتھ تلوار سران اندل یہ ہوئی چپ قرآن دے کول سی अली पाक हल्वार मेरे पाक अली ने फरमाया कुरान सा फरमाया लोगो वो चुप कुरान जे अली रब का बोलदा कुरान है رتوں بول پاک نے فرمایا خاموش قرآن نہیں اس گمراہ دولنا پیا گمراہی کرنا اس کافر دے کے نہیں بولنا کی کفر پیا کرنا میں علی رب کا بولتا قرآن ہاں کی مطلب میں ہر تھان سے بولنا میں رب واہدہ ہلا شریق کے خلاف جو ویکاں میں چپ نہیں رہ سکتا خدا دے بندے در وے چپ قرآن آئی بولدا قرآن ہوئی جدے جی دل چی قران ہوے جدے جی تن تے قرآن ہوے جدے جی کاروبار تے قرآن ہوے جدہ جی ہر کم نبی قرآن دے مطابق ہوے اس میں سرپا قرآن آئی تا کر کے کے تا کر کے کلندر لاہوری اقبال سب ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مو مل کاری نظر آتا ہے میرا قرآن توجہ بول سبھا نہ لاؤ بس سجنا مینو آخرانے برائی کے خلاف بولنا نہیں خر بول کے لکان آواز سنی چی انج نہیں بولتا کدی کافر والے نے جہاد نہیں کیتا کہ اٹھ کے تلوار پھڑ کے گل نا نا نہ سارے کام اس ولی کرنے ہوں اس بندہ مومن کرنے آ جڑا قرآن پہ عمل کرنے والے ان علامہ اقبال آخد یہ راج آ کے کسی نویا نہیں راج تو بےخبر ہے دنیا مومن ویخنے کار ہی لگتا ہو حقیقت سراپا قرآن ہو پے وے قرآن آ پے وے ان آخر انہیں کر کے وکھا انہیں روزے کا حکم دینا انہیں رکھ کے وکھا ہے انہیں گا حکم دینا انہیں کر کے وکھا ہے دا حکم پردہ کرا کے تلوار چوکے لڑ کے رب سونے دے بندے دار جے پیار دا سبق اللہ دا کا فکیر دے نے نیاز کر کے وکھاوے گا ہجی آخر دے مینو یہ دروے قسم خدا دی کر کے آنا رب کا فکیر جانا سراپا کرا لی سونے کے خلاف ویک کے وہ چپ نہیں رہ سکتا بہویں چمڑی اتر جائے اللہ دا فقیر خاموش نہیں ہوے گا توجہ باز بول سبحان اللہ, اللہ! آ یاد رکھنا جڑا جڑا رب سونے دے قرآن دے قرآ دفا پھر چپ ولی نہ سمجھی شیطان کا ولی سمجھی رہمان ولی نہ سمجھی دا قرآن نہ سمجھی قسم خدا کی کرکیا نرم نہ سمجھی نرم وہی گا جڑا رب واد حا شریک دی شریعت کے مطابق تے پیار کرے مہربان بن جاوے چک جاوے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ میں سن آ اس کلام پچھاننا سوکھا رحمان کے بندوں کو پہچاننا اور بڑا مشکل بل خسوس تیرے میرے واسطے کیونکہ اصل میں یار ہی یورپی بنا پھر نا اصل آ پیر ہوگا وہی جیسے کول پجارو ہوگی گڈیا ہواشر کوپ ہوجے کبے روڑے ہو جی دئی ہوی پیا پیر بلا پی آپ پیر پہ آتا ویر قسم خدا کی کرکیا نہ کوئی رستے ہٹاؤ کی میرے پاک مدینے راہ نہ ہٹائے جان راہ صاف نہ جان بندے ہٹائے نہ جان سرکار رل مل کے بچ لگے جانے ہزور سکار کا گلام ہوبانی واگوں مڑوں کہ اگے جناب نہیں بلا کپ لگے پیری ادھر ویکو قسم خدا دی رب دا فقیر رب دا مرد جڑا قرآن کے نال قرآن سات دے, نا دے خلاف سنے نا تے چپ رہتا ہے لیکن دین دے خلاف سنے چپ نہیں رہے بلکہ مینو آخ بار فقی ماؤ جیٹھا ہوا اپنے پتھر بھی کھاوے پیا وٹے بھی کھاوے پیا کٹیچے پیا ل پیا کھاوے تب بھی دعا دے چڑتا الٹا رنگ چڑھا چڑھتا جڑ دا. ایماندار الٹا رنگ ہی کھلاؤ کئی بار ایک فقیر کی گل سنا وا بہل پور شریف جان دہ پور شریف خنگا شریف آلستان ہے کبلا عالم چشتیا شریف والا بہار شریف والے فقی دشتے دار سکھا جا محکم دین سیرانی سیر کرتے دے رہتے دے سن اللہ فقیر سیر کردے سن جگہ جگہ رب نو یاد کریے دن ہر تھان گزار ہو گواہی نالے ٹردل سن ٹرد سن کوئی فقیر مل جاوے کوئی رب کا بندہ مل جاوے زیارت کرکی لوا گے کوئی سبق لوگے کوئی وی دل دیکا پلٹ جاوے گی جی بابا فرید فرما ہے پرید آ ستریا وہ تیلا ویکن جا مت کوئی بخشیا مل جاوی تو تھی بخشیا جا ہوں حضرت خاجا بحکم دین سلانی رحمت اللہ علیہ لے سیر کر رہنے کر دیا کر سیر کرد کردیا ٹرد ٹردیا درویشی دی حالت پرانے کھو ہدے سن खूह के उतो बह के पानी पीवन लगे जट पिछ पूरे दिन काबारक कपड़े लाल सूए हो गए बाबे और निगाह पी उ निगाह चुकी जट न कुतब बना दे उड़ा छुलामा पूछे वो लाल اس سوٹا مار کے رخمی کیا ہے تو کتوں بڑھا کے اڑائی کھڑا ہوئے فرمایا یارو میں کپڑے ویخیا ہوئے ان میرے کپڑے رنگے نے میں آخیا میں یہ رنگ چھوڑا توجہ بول سبح اللہ हां अल्ला फकीकीर जड़ा ना वह तो मिट्टी बनकर रहा जीने मिट्टी यानी मरण तो पहलो मर जाने इन ही चाहते कुत्ते का कम है जिन्हू वटा मारो कुत्ता अपने लिए गुस्सा करता रब व कुत्ता नहीं लड़ता फकीर आपने वास्ते नहीं रब वे लड़द سلطان فرماندہ جی مر رارہ بے سکیر بھیا the year کدی ولی نہیں ہو سکتا نہ قرآن یاری لوک درآن تو فرما والا تکوت بادرا مالک مسال یاد آن تو بعد ظالمان بمینا توجہ نہیں فرمائی گئی کیا مطلب فرمایا گیا شیطان نے بھولایا ہے بھول کے تے نربہ رہی ہیں چیتا بھی برائی خلاف بولتا رہے ہاں جدو قرآن بھان نہیں دقی بوے کچھ نہیں فرمائی فکیر بو قسم خدا دی کر کے نا करके शेरे रब्बानी का दा अहमदुल्लाएक दावत तशरीफ ला गया कसूर शहर के अंदर हां जी तो उटा बेली खलोते खलो के जनाब ऊंटा वागो खाना पा हां खान। जी शादी के उ मिया साहब फरमान लगे वह जेड़े बगैर प्यो ते हराम दे यूरोप के अंदर एवें दे सरकार रोटी भी ना खाती फरमान निकलो बेली इतों बोलता कुरान तवजो नहीं फरमाए رب جو آخر والا بہادر کے, کے ساتھ مت بیٹھو اور ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کہندے نے کہ جہی شہد حق بندا ہے جب رکھا اتوں ہٹا کے رکھنا بندے دا حق بندا ہے کہ اے ہر پاسوں کٹیچ کے اپنے رب سونے دے حکم دے مطابق چلے جب بندہ اپنے رب دے خلاف لے نا تے سمجھ یہ اپنے آپ جیڑی رکھن دی تھا سی اتوں ہٹایا کر کے سو رب سونے کو شرک نیا سب تو ظلم. کیوں؟ اس واسطے کہ رب دل ہے کہ اس دل در ایمان ہوا تھان ٹکا صرف رب تے جن اپنا دل ہٹا کے غیر پوت نہ لایا کسے اور لایا انہیں دل والی تھان جہی سی اتو ہٹایا غیر تھان سے رکھا سو ہوں ظالم سب تو وا بن گیا تارب قرآن فرماندہ اللہ فرما شرک یہ مطلب یہ نکلیا کوئی کافر اطلوالا نہیں ہو سکتا کوئی کافر ظلم تو باہر نہیں ہو سکتا قرآن کوفر شرک وڈا ظلم ہے کافر, ہو کافر جی نہ دن ہویا دنیا جن فرمائی ہوں ادھر میں فقیر دی گل سنا تے برائی ہوئی ہے تے بول پیا بول, بول پچا ایمان فکیر کو پچ سکتا جا پچا جائے نا تو چونکہ جیسے کول کرو بلی نہ سمجھو شایدال بلی ہاں جی قرآن آج قرآن آج بول دو بولے نہ وکھرا میرا خاجا سلیمان تو سبھی کا نام سنیا نے پیر پٹھان تو سیا پیر سیال دا مرشد پیر سیال مہرے علی دا مرشد یعنی پیر میری علی دا دادا دا مرشد سرحمان تو سو رضی اللہ تعالا لو آپ سرکار ہال پال سن ایو مچھ دڑی فٹتی پی سی دے سن کالی آکر محمد صاحب کوٹ مٹھن شریف والے ددرسے آپ سبق پڑھ رہے نے ابتدائی کتاب سن ہال سبق پڑھ رہے ہیں پتا لگا ہے بار بدار خسرایا کڑ خری جس پاؤ اللہ کے بندے آ سیا آدھے جنس جنٹس لال کا بل بلا نہیں اٹھتی اٹھتی ویخی نے کچی بولی ایمان دار جی جنٹس جنٹس رنجاتے خسرے ویخ جان گے وہ خسرے ہو گے بندے کتوں ہو بندے ہوا بندے جی ورگا تو یار ہوں پیر شیال ہونا جی ورگا تو ویخ خسرے تھوڑے جاوے گا انہیں تو جانے میاں کوٹلے والے کول جنس جنس ہر مائل ہوں ہوں آپ کو پتہ لگا بھی خسرے نچن خدرا پہ نچتا ہے خسری جن کٹھی ہوئی کڑی سارے سارے ویخن سرکار ہوا جتنے بیٹھے سن پکا عمل سی وہ اٹھے نے کچی ہاتھ پڑی کنڈ پیچھوں لکا لی جتی نی پیرے کتی ایڈا گسا فکیر لگا نس پہ بدار آ, دنیا کٹھی ہوئی کھڑی ہے خسرا میں نچتا کھڑا ہے آپ سرکار وجہ گئے نا بندے چیر کے نا تے خسرے گوت پھڑی فڑی چینال گوت اج کٹی تو تھڈو ادا کن بھی کتری جائے جدو خسرے ویخیا کن کتریا وٹیاں وٹیا ٹیٹنیا اسلے دے بندے بڑے ہے کنہ گار ہوں سن پر بئیمان نہیں پڑوں گناگار اس لیے بھی ہوں سن پر ایک بےمان نہیں سڑتے دوسرا انڈیا کا ہیا شرم ضرور ہوں دی شرم بھی ضرور کرتے سن تا کر کے وڈیا تاہ وٹا جی بندے اوی ہے بابا جی کہ نہیں ہاں جی ننگے صرف کسی بزرگ بابیا کے اگیں نہیں سڑ بندے ہوں باندے سن. جی بابے بنتے سن منجی کے نہیں سڑ باندھے پڑھاؤ کے سن لوک یار بابیا کے سامنے کبھی بدھیے جی انسان سن تاکہ انہوں نے انسانوں کی قدر ہے سی یہودی دے سکول دی جہالت تو دور سن نبی دلم دے, دے قریب سن انسانیت کا پتا شور سکے تین آلم کی بھی قدر کرتے سن فقیر کی بھی شرم ہیا کرتے سن انہوں نے جدو ویخیا بندیاں بے بھائی بابے کن کتریا ہے تو ہے حالانکہ چھوڑ چھوٹی عمر دا फिर भी वह समझ गया मदरसे खड़े नबी दे दीन दे मुताबिक दे सारे के सारे टीटनिया सिर लुकावे कोई होने एडे बईमान हो गए जो थोड़ू चिटी दहाड़ी वाला चरोके ना तो नाके चेंज पूली कुत्ता पड़ा बाबा तू बना दीन आ खोना कि नहीं खड़ोना बाबा जी कि بندہ قسم خدا دِی کر کے ناٹا کلندر لاہور ہی بولیا اپنے پتر اقبال پہ لکھ دیا نہیں زمانے کی باقی باقی خدا کرے اقبال اپنے پتر نا دیا پتر میری نفیحت پیا اس لیے جڑا نواں دور چڑیا کھڑا ہی نا یہ شیتانی ایڈا بے حیائی دا دور ہے جو اکھ چیا نہیں کراؤں گا اس واسطے ہوں میری دعا دعائی ہوئی شالا رب کرے جوانی داگ روے <Andrew> تیری جوانی بے داخ رہے تیری چلانی کی چیٹ چادر برائی کا داغ نہ لگ جائے جبا ہوں سدکے خدا دے بندے رب سونے دا قرآن والا بول دا قرآن کدی چپ نہیں روے گا بلکہ مینو آخر دیں اللہ دلی جی دنیا کے اتنے ظاہری حیات سونے دے خلاف کدی پہچا نہیں سکے گا پائے گا بول پائے گا جی یہ ہوئی اللہ ولی قبر تر جائے قبر تر جے قبر در دے خلاف کمو ہوں اتے رب دریق سیئت فرض نہیں کیتی شریعت ہاں تھلے شریت تھوڑی دور ہو لیکن ارے شرح دے خلاف کام ہو تو دربار چھٹ جا توجہ نہیں فرمائی میری گل لگا دے. اللہ حال وہ سیخ واقع سنا نہ جان پتا لگ جاوے سنا شوڑا شیخ ابدل حدیز محدت سے دلوی بڑا واام پورے ہندوستان دے حدیث پڑاوا استاد تے شیخ تے امام تے تو بلی گزرا آپ سرکار کا ایک شگرد سی ترد کیتی لجپالا میں فلانی تھا تے اور سے تے اتے جانا آپ نے فرمایا اتے نہ جا اتے شرح کے خلاف کم نے آ میلے کا سماں بنیا کڑا ہوں نہیں میلے کا سماں بنائی نہ جا درح کے خلاف کم ہوں انہیں آخیا بابا جی استاد جی میں کبلا جانا ہی جانا آپ سرکار نے کاغذ فڑیا تو اندر لکیرا ماریا فرمایا چینج کری جدو شہر دے نیڑے افڑے نا اتے کوئی بابا ملی تو وہ پڑا دیں وہ شگرد ٹر پیا جب گیا نہ شہر کے نیڑے تو باہر درخت کے تھلے نا ایک بابا بیٹھا تے ان فڑایا نہیں تو آدھا تیر استاد چنتی فڑا انہیں چاہتی بابے اور دوسرے پاس لکیر فر کے کولے دنوں فڑا دیتی آ کے جا کے استاد اپنے واپس دے چھوڑی ہوں شگرد ہوئی جو وینا سی ویخ چاخ کے فارغ ہوئے واپس گئے نا شیخ ابد الزیز بہت سدیلوی رحمت اللہ والے ارد کی لجپالا تڑھیا ہی تو ہس پیا پڑھا تے کچھ کگی پھیر دیتی ہے نہ پتا تیرا لگا نہ انہیں لگا تس نے لکھا لکھیا تو کی لکھا انہیں آخیا پتر میں لکھیا سی والا ولییا تیرے دربار سے جو ایڈے شرح کے خلاف کم ہوں نے تو چپ کر کے پیا بولتا نہیں ہے روکتا نہیں ہے دنیا رو. تو اس میں دوئے پاس لکھ دیتا ہے. تیرے کول ایک نہیں روکیا گیا میں رب مخرو کتوں روکا توجہ فرمائی بول سبحان اللہ تے ناڑا کے انہیں لکھ دتا ہے بھائی اپنے شگرد میں کتے بیٹھا سا میں شہروں باہر درخت ہیٹ بیٹھا سا. او جو سو کرتے ہیں ملن مکالا میم انہوں کی لگے میں جو شاید کر میرے اتے حکم ہے اجازت مینو رب کی طرف ہے میں وہ کی میں بیٹھا وا معلوم ہوا اللہ دے, دے دربار اسے ولی تو خالی ہو جسے اتنے نوی دشرا خلاف کام ہو رہا ہوا تے تے بھی پڑ لینچی کن بھی پتر لے نا قبر شریف مکم سے نہیں رہا پر ایسا تے ضرور ہے میں ویخ نہیں سکتا میں پاسے ضرور تر جا خدا لگا برداشت کرے رب رسول دی خلاف نو. جینا سامنے سامنے رنا کول مٹیا برائی دو. سامنے جہٹے کاٹ کے مریدنی بیٹھیا سامنے خفرے پر نچ پیا ہو अपने गारे टीवी चकले लाई खड़ाओगी नाच गाने पेखे अपनी औलादीद की मैं रब दावा। रब का बंदा नहीं यह है ही शैतान का बंदा पैसे का बंदा नफ्स का बंदा रहमान का बंदा वो कदी रहमान की शरीय की कैद तो मासा भी कदम बार रखा رج سبحا لا ہو سکتا ہے قرآن قرآن جنو بنا وہ قرآن دے خلاف ویکھے برداشت کرے میرے پاک نبی دا ایک صحابی ہے سناوا گل جیندیاں بول سبحان اللہ میرے پاک نبی کا ایک یار سی ایک جنگ قید ہو گیا وے نا عبداللہ بن منظافا سے جنگ دے اندر قید ہو گئے کافر کافردھی جڑ گئے اگے بادشاہی سائی سی آدھا عبداللہ اپنے دین تو پھر جا اپنے دین تو ہٹ جا ادی بادشاہی اپنی تیرے ن لکھ دا میرے نبی کا یار سچا तेरे मेरे रंगा कूड़ा हंसा मुसला कल मैं उत्तों उत्तो पड़ना आंदा सर जो आंधे कर लौलविया आखे मौल जी ही मुड़ हर हर किसी नाल चलना पैता दुनियादारी जवाब दें अपनी बादशाही गल करना वे अभी अपनी रलाओ अरब आदशाही रलावे आखे अपने नबी एक छत फिर जा फिर वापस हुक्म ती ते मैं तेरी इनी लंबी बादशाही ठोकर मार सको मैं अपने नबी हुक्म तो झट भी नहीं फिर सकता رب رسول مارا نہ رب مبارک نا دا باری رکھ دینی بول سبحان اللہ میرے <سلام> پاک <سلام> نبی در صابی جدو منہ جواب مارے لے بے پرواہی بے نیا بادشاہ سنیا کا بکا رہ گیا محمد کے غلام بڑے تگڑے بڑے پکے انہیں ماں انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں ماں انہیں جانا رکھا لیلا ہم میں دنیا سے مسلمان گیا جو ایک نو منگ گئے ہزور دس ہزور دار نو بادشاہ لالچ دو بعد ہر جان کی دھمکی دن تا پھر جان تانسی لاوا گاؤ अधूर का यार जवाब देंदा वे लाल फांसी जड़ी लाई बादशाह ने टंगाल छू हाले सूली ना लटकावो टंग लत्तर मारो डाके जख्मी होीर हड्डिया वजन के दुख पहुंचेगा परेशान हो आपे छेगा नबी सरकार देर दिया लत्त झूरो चूर हो गई تیل جدو تیل کا کڑاہ ابالیا گیا ہدور دار فڑ کے نیڑے فوجی لے کے جا رہے ہیں کملی والے کا یار جدو کڑاہ رو لگ پیا बादशाह वापस लै आओ जदों हजूर दार फिर बादशाह कोल गया जब जान बचावी हुई हूं भी फिर जा हांजी रोना चो पे घबरा गया फिर जा जान چر نہ ملے ادا چر قرآن دا قرآن سی نا جانو نہ مال ٹھوکر چماری سو ہے قرآن قرآن دی تعلیم دا اثر ویخ اللہ تو نہیں فرمایا الرحمن رحمان المل القرآن خل الانسان علم البیان اللہ اندر رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے انسانٹ کھوتیاں کھوتیا بندہ بناو بندے فرشت دو آلہ بناو رب تعلیم کیڑی دتی ہے قرآن قرآن دینا مطلب یہ نکلیا ہے انسان شعور اور انسانیت پیدا کرنے کے لیے صرف قرآن ہی ہے کتاب ہوتی ہوسان شعور بنا دی وہ بھی اپنے نبی پاک نو پڑھا چکا رحمان نے تے قرآن دی تعلیم دیتی ہے رحمان نے گل سمجھی تا کر کے ساحب قرآن سی تو ماسا نہیں ہٹیا ایمان صاحب قرآن وک نہیں سکتا وہ قسمیا پہ نہیں وک نہیں سکا جس جی سے بیٹھا ہے بھی مہرے علی سی آولنے کا تاجدار بھی مہرے علی گل سنا چھوڑا کٹ آیا میرے پیر مہرے علی دے کو شاہ جی ایک مسئلہ لکھ دے تیری قوم دا میری فوج بھرتی ہونا جائے ہزارہ مربے رقبہ باغ لگے نہر وگدیا تیرے نہ کر دا میرے پیر میرے علی فرمایا درمایا تزارہ مربے رکھ کی گل کرنا ہے ساری خدائی میرے علی دیروں میں سٹ دے نبی شریت ندی نہیں بدلا گاڑی قرآن یویو بھی چکیا ہے بھی پھر عیسائی بھی چکی ہندو بھی چکی بھی چکی مردائی بھی چکی پھر چار جا قرآن ہر کسی دے ہاتھ چ نہیں آ سکتا وہ آئے گا صرف حق آپ کو دس ہوئے میں قسم خدا کر کے سات لاکھ فوج تیار کی حکمران جب گزرے ہو گے لیکن کسی اپنی قوم باہر کے ملکوں کے ہاتھوں نہیں کٹایا پی تھے پیتے مول جی آ کے ڈالر مڑاؤں گے ہڈیاری ویچیچی نے ایمان ویچی جافران دے پیچھے قرآن بدلی جاتے ہیں قرآن ہوں ستارہ ستارہ سورتوں دا قرآن انگریز نے بلا کے ہوں بھیجیا ہے پاکستان اندر آ چکے ہے ہنجی جی سا قرآن ہر ہر سورت بسم اللہ تو شروع ہوتی ہے وہاں تر خداوا تو شروع کرایا ہے کالج یونیورسٹیاں بھی آ چکا ہے کیوں سکولی آدھا پیسہ ہوے کام جیسا کیسا ہوکولی نوکری لگ جائے نہ پیو درے مارن کی آبے آ کے آبا ڈیگ پکا دےگ لاگ بھی پکا پوتر کیوں لگ گئی بھلا لگا پھر پھر دوں تو نوکری لگ گئی ہے صرف آٹھ تھلے تینو مارنے ہزار روپیے انگلش نے پڑھنے شور کی بلا جی تینو آیا کڑا جکی جی جی تینو شہور آیا کھڑا ہے کسی نے بھی نہیں دینا دو تینو تین چلے دا بندے قتل کر لیے پرچا کسی نے کی کھڑے والا کوئی ڈرائیور پیسے پوچھو کیوں رکھتے ہو آتے بل یہ شعر دلہ بنوا لکھ لانے دال جت بے شعرا چنگا جنوب بلا تو کوئی نی آکے گا शऊर वाह सड़के जावा शऊर तो शौर ने कपड़े लाए तो पेंट चो मैं एक मुडे ना पुत्रो ए टोए टिबे भी कटी फिरना कपड़े भी पाई फिरना मोल कुटीची टोए टिब्बे भी कटी फिर कपड़े भी पाई फिर वाह कैसा शऊर है کھلا کھتا اگلے دن میں جنگ پہ جا میں تقریبا چڑیا پڑا بس فی ایسی والی میں اپنی چادر لا کے ولیٹن لگ پیا چاچا کھائے میں پتر پا پا کو آدھا کو میں نگایا پھر آ میں کہ پتر سوار کے دیکھا وہ گل سمجھ لگی آدھا چاچا یہ سانو سکولہ میں کا دوائی خدا دی کا ہے وہ ظلم ظلم جو اس امت جدو امت نبین اکاڈ کرنا وہ دیکھی عقل نیم کسمیاں پیار نہیں عقل صرف اس کے پاس ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا پابند ہوتا ہے ربانی مرگے اکل آلے میں افسوس شور کے نام پر بے شوری پھیلانے والے روشنی کے نام پر اندھیرا پھیلانے والا ظالم ہم روشن مستقبل کر رہے ہیں روشن مستقبل کر رہے ہیں میں آپ بدو جنہوں رب کھوٹا بڑھاوے بڑھا وہ پروفیسر بن ہے میں کیا بدھو روشن مستقبل کر رہا ہوں قوم کے بچوں کا میں کیا دس مستقبل کیوں آنے وقت آن والا وقت بندے کا ساہ میں ساہ تیر دستقبل کا ساہ پاگ گا نا وہ چاٹ اگو سا لبے گا تے اگلا مستقبل بنے گا جی ساہ رب کاٹ لو تو مستقبل کی میں بننا پروفیسر ہاتھ چ انگریز بھی ہاتھ کھینچے تو مستقبل کر لیں معلوم ہو جائے بدھ تو پتر نے کو اکڑ کوسم خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے زال مستقبل بھی رب کے ہاتھ میں ہے اور روشن بھی وہی کرتا ہے اور جس کا مستقبل وہ روشن کرتا ہے شیر ربانی کی طرح دین کی سمجھ دے دیتا ہے دا روشن مستقبل شیر ربانی دا مستقبل روشن نہیں قسم <تصفح> <tosan> <tosan> خدا دی کر کے آنا نسل نسل پہ کدیاں جو مرضی ہو جاوے جائے اس دربار تو پہ لب دنیا کھی پی تاریف ہو رہی نے بلے بلے شانہ پائی کھڑے ایتھے بھی شاہی تے اگاں بھی تے روشن تو مستقبل آپ توجہ نہیں فرمائی एक रोशन मुस्तकबिलजा अनुवाद गंजा, गंजा जाने भी रोशन मुस्तकबिल चबाया पूछो की आ कि मुस्तकबिल रोशन हो सद के जावस्तबिल सजना सा मुस्तकबिलेरे हो चंगा और सानू इजत दी रोजी मिल जाए سڈا دین ن ایمان بچ جائے ہلال کی روزی مل جائے سانو کتا بلہ کوئی نہ یہ سا روشن مستقبل ہی سمجھ لیا سونے ایمان جدو لگ جا مستقبل بھی سمر گیا اس مستقبل گے او نہ ہو دو دا دا پوے گا دیتے پا گئی کا اس کا جڑا مستقبل روشن ہونا ہے ڈگا روشن مستقبل ادا ہی سمجھ جن رب بخش کے جنت کی دولت فرما فرماچ۔ بول بول چیزاں استعمال کرنا خلاف بولنا پتر تو آنا دے خلاف بولنا پسند نہیں کرنا کوئی نہ میں تو, تو کافر ہے, تو تو بیمان ہے. تیری ترن تلاک ابد اللہ بینو بھائی ہوئے میں کمر رہے رب دے دان نے مسلمان دے دے متعلق چار فرد رکھے نے کن فرد پہلا فرد رکھے کہ دل میں کافروں کے خلاف بغض اور نفرت ہونی چاہیے یہ کہڑی صورت ہے سمجھاوا بولو سورت کیڑی سورت؟ ایتھے. پارا ہے بھائی سورت بولو بولو بولو اٹھائی اٹھائی پارا سامنے. ایک لو جرابے اب گئی لو سدکے جد کے اصا نے بےکار سمجھا نا آخیا کافر کی تعلیم ہے رب رب رسول کی تعلیم ادنا ہے قرآن پڑھیے شریعت پڑھیے آکام پڑھیے فقہ پڑھیے دین پڑھیے مولی جی مولی بن جائیے مر برادری آخے کی آخے گی پتر میرا ترقی نہیں کرے گا یہ مطلب یہ نکلا قوم کا ذہن ہے جہاں قرآن شریعت پڑھ جائے امام احمد رضا بریلوی مانگو ویر مہرانی شیر ربانی واگو ترقی نہیں کی ترقی کیتی ہے کی انگریز دے پیچھے ٹور پہ پی آیا جن پڑیا فنار بے بکری کاف کتا رے سبحان اللہ سبحان اللہ چمبے مرشد من بچ لائی او نفیس بات دار پانی مل ج مل جفیس ہر جائی او اندر بوٹی اس مشک مچایا اتے جا فیو شالا پکا جائے بوٹی لائی भुखा मर जावी भी कभी कंध नहीं लावेगा हा मोमिन जरा ही ना मोमिन मैं अनपढ़ भंग रह जावा पर इस अंग्रेजी कंधू हले फनार बेबकरी का कुत्ता तरे विच मैं मुंह नहीं मारिया शेरे रब्बा नहीं रोकता होंसी हवाला गलत हो गया मैं जबान बढ़ा दिया تیرے ربانی میرے ربانی دے خطبات تکرین میرے کو پہ چھپیا ہوئی آپ فرمایا کر دے سر ڈیلی علم،, علم سے تعلیم سے مراد تو دین کا علم ہے وہ علم نہ سیکھا جس سے بے ادب بن جاتے ہوئے علم ہی وہی ہے جڑا آداب سکھاوے اے سڈے دین دی پہلی پوڑی ادب خدا دا دب نبیا دا ادب دا دب تین دب, دب، ماں پیو دا دب استاد دا ادب سدکے جاوا اس تعلیم تو اے ہو جا ادب سکھا دیے ماں پیو نو بچے سمجھتے ہیں پاگل جاوفیسر پڑھا لما پا کے کٹی کھڑے نہیں <laughs> ہوئے سچی بولی روشنی روشنی جو بیٹری جو چکی سوستا استاد لما کر کے تو روشنی پا کے تو لڑ تھڑا لو کی روشنی پتلون کٹیت نے حال بھی سمجھ نہیں لگی علم ہوں ادب سکھاؤ کہ لڑکر پوجو نہیں فرمائی رب د ممتحن رب جل مجدو فرمان لقد قد کانت لکم اس وسن فی ابراہیم مول نما اذ قالوا لقومهم اننا برآوا ملكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغض ابدا حتى تؤمنوا بالله اے اللہ فرماندا مسلمانوں تے واسطے بہترین نمونا ابراہیم دے ابراہیم دی نال والے من والے مومنا درچ پیا جے جنا آخیا اس اپنی قوم بے شک اسا پریزارا تر تے تو کو تو تو تو تے تو خدا کفرنا بے کم اسا تو آڈے نال کفر کیا ہر کفر, حرام ہے ایک کفر, فرد ہے حرام کفر ہے رب رسول کرنا فرد کفر ہے کافرہ نال کرنا کیونکہ کفر کا مانا نہ مننا جل رب رسول نہنے وہ کافر او کفر ہے حرام دوسرا رب رسول دشمنا نہ مننا یہ کفر فرد ہے کافرو لوت تے فرو وچکار دشمنی ظاہر ہو گئی جے دشمنی ظاہر بگز بوگز بگز نفرت نفرت سڈے دل چنگے نہیں لگتے اللہ آبا ایک دن نہیں دو دن نہیں سال نہیں دس سال نہیں ہمیشہ مت پی گئی بغض پی گئے نفرت پی گئی لابا د جی ابراہیم اپنی قوم ہے نا اپنی قوم مومنو مسلمانوس بہترین نمونا مطلب ابراہیم علیہ اسلام کے دل چ بگز نفرت سی خلاف ہر مومن دے ہونی فروغ پتر جی تم اگریزوں چنگا سمجھنا تو لج تاف جی تینوں ہوبے بوگز نہیں ہوبے نفرت نہیں الفا تیمانوں فارے گئے تو صورت دے سورت ممتحر بننا پیا مسلمان نہیں ہے پیا میں کیا پتر پہلا فرد ساڈے دوسرا فرد کافروں دے خلاف چلنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافران دی مشابہت بھی حرام کر دیتی ہے کافران کی مشاباہت طریقہ شکل وزا کتا کپڑے بیت, کپڑے بیت. حضور سید عالم سن حدیث مسلم دی سنا مر لگا سنا سوڑا پہلا نہیں سنائی ابو لگا پہلو نہیں سنائی میرے محبوب دی بارگاہ ایک صحابی کپڑے پا کے پیلے رنگ دے دفرانی رنگ دے پیلے کپڑے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافران دے رنگ والے کپڑے پائے ہے وہ عرض ارد کردہ یار سوللہ یہاں اتار دینا فرمایا نہیں یہ جلا دے اگر حدیث مسلم شریف ہوئے مدبان کٹا دے نبی پاک نے فرمایا جلا دے نبی کافر کافران دے کپڑیاں دے رنگ دا کپڑا یعنی کی مطلب انہ دی خاص مشابہت والا جیڑا او اپنے خاص رنگ دور اپنا دے سن کیونکہ مسلمان ہستے رنگ پانا جائز نہیں سنی جلوایا رکھ نہیں سکنا جلاو ہویا نبی سانوے رنگ والے کپڑے نہیں پاؤن دیتے ان باقی دا رنگ کتنے اپناو دے گا تاں کر کے میاں شیر ربانی سرکار سکار کو آیا پینٹو شرٹو آئے سی ریلوے دا ملازم افسر آپ نے فرمایا کن تنخواہ آئی آدھا ہزار روپیہ فرمایا اس ہزار نال سلاد تو لنگ جائے گا رشتہ حساب کتاب تو چٹ جائے گا آدھا حضور نہیں آپ نے ایک پیلی رب شیر نے جی چپیڑ کٹ جنت چٹاکیا تو چنگی ہے چمی چٹاکی جاوے دودھ لو تو وجہ برباد تا کر کے سیانے لوگ اپنی اولاد لے جاتے سر پہلو استاد نا نو دین پڑھاو استاد جی ہڈی ساڈی جے ماس تے کو سن کہ نہیں کیوں آن پتا یہ ماس دو سختی اگ تو پچ جاوے گا یہ بندے دا پتر بن جاوے گا دنیا چلے نکا گا تھی بچ جاوے گا وجوہ نہیں وہ فرمائی تا کر کے میاں شیر بانی رحمت باپ نے ایک میلی کان والی مایا شرم نہیں آئی کافر والے کپڑے پائی فرنا ان لا کے مار <سجنا>, <ماردنا>. سجنا کافران کے خلاف چلنا اور یہ مطلب یہ نکلے کہ پینٹ شرٹ سڑوانی سنت نبی لبھی میں بھی سڑوانا نا میں بھی لوا کے سروا چھڑنا کئی ساڑیاں نے اللہ کی مہربانی پورا ملک پھرنا اللہ کی مہربانی میں ہالے سویرے تکریر کر کے اپنے آوا ہاں جی بارہ مہینے سال دے ایک دیہڑ چشتی دا خالی نہیں فنے خان مکڑ گھر بیٹھے نے مینو ویل نہیں لبھی مینو رب صحت تندرستی دے نا تو میںک بن جاواں دیہڑ تین تین تکری کرانے بارہ مہینے ویل نہ لبے مڑ کیوں اس واسطے میرے نویز سچیاں جچی گلتی ہے نا تو کوڑیا تو چھٹی کر لیں وہر ہاں جی جی آخر ہوتا ہے دہ ہزار بس اس ملوڈے او سب کو توائف ناخ بھائی مانا اے دس ہزار جو پہ منگنا ہے سوا لاک نبی چکے دی ربانی ورگات دی گل کرے تے دنیا کی کایا پل دے طریقے دے سن آرہ آرہ دے آرہ آرہ کوئی آرہ نبی دین دس تو بعد یہ نہیں آخر رکھو ایک نبی سابت کر میں دبان بٹا چھوڑ ہر نبی جب دیں ہر نبی آخر سی میں تھے تو مزدوری نہیں منگتا میری مزدوری رب کھول اللہ میری اجرتوں کو سارے جہانوں پالن والا ہے سارے جگہ پالتا ہے ایک مینو نہیں پالے تک وہ بائی مان جھوٹ بولی آن گے کوفر اسلام ملایا چاہ مدرسیا کوفر ملا کے تے ساری سکھائی اپنی نسل جو برباد کی, نے تیری کی تو بچا تو فرمائی بچا نبی سرکار دے جو پیغام پڑیا وہ تین سچا پہ بچانا پورے ملک بان کھ کے گل کرنا کوئی مائی کا لال آئے تو میں تھلے چکر ہے سابت کر دیں اگر یہ حدیث میں نمک آزور سکار نے کپڑے کافر رنگ کے کپڑے ساڑ دیتے لال سرخ سو کپڑے سارے دے سارے تھاریاں بھی, بھی نہ چاہیے آرام کیا گیا مرد پیلے کپڑے جافرانی سر تو پیرا تک کرنا لباس ہے کافر کا لباس ہے مردہ تے حرام کیتا گیا نبی سڑوائے نے جلوائے نے بابا جلا دے یہ مطلب ایسا ایک قصہ ہونا چاہیے کافران کا رنگ جو دس پوے نا تو جی کرے سارا مطلب. بن گئی مومن اللہ دے بندے میں پیانا ہیک بول دے قرآن نے ایک چپ قرآن ہے بولتے قرآن دیا گل قرآن چپ چھوٹا وہ دنیا سمجھا دے. اور دے خلاف چلنا دوسرا فرد ٹھیک ہے تیسرا فرد دے کافران دے خلاف بولنا کافران خلاف بولنا काफरा खिलाफ कुरान बोलद नबी बोलते हर नबी बोलता काफर के खिलाफ काफर हां जी सामू ध्यान काफर नाफिर ही ना आखो अज कल जो जदों बोश न मामा समझी खड़े ने अंकल मैनु अगले दिन एक बार सज बैठा پنٹو مینو آخے ساڈا وہ اکل لگ رہی میں آکل نہیں تیرا پیو لگ دیا کھڑا ہے میں پچھا تو تسل ہوتی ہے بےغیرتا فر نل مراد تیرا وجود سراپا تجلی کہ تو وہاں کے عمارت کرو کی ہے تعمیل کلندر ایو تو نہیں بولیا اکبال तवज्जो नहीं फरवाई इकबाल सा बोलन की बोलण की गल कर बोलन की इकबाल अभी रात ना कलंधर लाहौरी उठता सी तुद पढ़ता पढ़ के तरब की बारगाह फिकर थी, वाला थी दर्द वाला सोध वाला थी बेफिकरा नहीं थी तख दे सं سجدے سر رکھنے دعا منگڑی مولا دلے مرد مو مل میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مومل میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نارا ایلا تذر میں دعا مطلب مطلب سمجھا پڑنا کیونکہ قوم تالی جاتا ہے ہاں جی تھوڑا مطلب اللہ دی بارگاہ حضرت نو سلام کافران تبلیغ کر تنگ جو پائے نا نہیں پھرتے بئی ماں اللہ دی بارگاہ جوڑی چکی مولا لا تر نہ چھوڑ المین منل کافری نہ تیار کافر ایک بھی علیہ السلام اللہ دا نبی چڑی بیٹھے مسلمان وہی بچ گئے سر ہر کسے دی مونج کر کے رب رکھ دی لا تذر نہ چھوڑ اکبال آدھا یا اللہ زمانہ میں دا بڑیا کھڑائی ہوں مڑ دلے مرد مو میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مو میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نار نا نا لا تر میں جڑا وہ نو لے سلام نارا مارا سا چیک نہ لا تدر اللہ او بجلی پھر مومنٹ کے دل چیرت مومنٹ جگا یہ بھی دعا منگے مولا ہے کنگریز نہ چھت منگا جا, جا نہیں منگ منگے گا نا قیامت والے دن بش دلے ہو سی بش ات ہو سی کٹھے اڈ کے جہان مجھا میں کسم خدا دی کر کے آنا نفرفرفی نفرت رکھتے کتے تیرے گڑان ٹٹی کھانے سکتے ہیں سٹایا کہ نہیں ان سٹایا پر ایسا بےغیرت بن گیا اچھا بے زمیر ہاں مرتے ہاں کر کےٹی خانے چھ سٹ سانو بھی گسا لگتا ہے اچھا مول جی کا کافر آخو کافر کیوں آخ جی کسے ویل مسلمان ہو سکتا ہے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلد. بلد. بڑا دھیان ہے تینوں میں آخیا جی مڑ تین بھی مسلمان نہ آخا می آخ کیوں آخ تب کسی ویل بےمان ہو سکنا تو وجہ نہیں ہو فرنا کافر نہیں آ کسی ویلے مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان مسلمان نہ کافر ہو سکتا ہے دوں پر لائی بیٹھا جو نہیں فرمائی جا کا نہران فرماوے حبیبا فرما دوا سپا رہی نماز پڑھنے سورت زیادہ پڑھنے کل جا جی ہلکا فروتا محبوبہ فرما دفران کافر نہ دمجو مسلمان کی توجہ نہیں فرمائی توجہ سبہ بول سدکے جا در وے تیجا فرد کافرانے خلاف بولنا चौथा फर्दाफर जहाद करना फर्द जहाज सा नहीं होफिर तो जहाद की खड़ा है ना वो तो लड़ी आफिर भी नहीं आखिर मैं जनाब वो बंब मारे तू काफिर आखण भी नहीं देना वह शूलिया वो तेन छूए मार गोली दे मा। बंब मार तू आख भी देना मैं जी हम बंब मारे तू कप लिया कर <laughs> अफसोसनी टू बेकारत बनते पानू काफिर आखन भी नहीं दें अपन दे। अपने ना आखो लड़न कि देे न्यादा आपे पैसा दो इन्हना سجنا سڈے فرد ہی وقت تل مشرقی میرا پاک نبی جنگ جنگے دمو کہے صحابہ تیاری کرائی ہے کئی شاہباد کی کملی والے آؤ مہربانی فرماؤ جنگ بدرج کئی شہید ہو گئے سڈا بھی شہید ہو جی بڑا کر وے چلو جنگارک اپنے جناب زیر چڑھائی ہتھیار سجائے بہادر تشریف لایا ہے جہاں صاحب مشورہ دے والے سن دا مشورہ بدل گیا انہاں ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی ہے سن بھی پاک نک ہزور اپنے آپ تیار ہوں اصا کیوں مشورہ کی ادور سرکار دی بےد بھی کر بیٹھے ہاں سارا حق سے ہدور سرکار پیچھے ہی عرض کردے نے کملی والے راتی ہو گئی ہے مہربانی فرماو رہن دو میرے آکا انعام درد دا چہرہ مر لال سوا ہو گیا سرکار نے فرمایا میرے ساحب وہ تی جبی شان لی جدو تن ہتھیار چڑھاوے کافر نہ لڑن تو بغیر رکھ چھوڑے کوئی جانا نہ جائے محمد کلے کافرا نام لڑے گا آفر کافر نہ آخو آکھ ملتے نو نبی من تو مردے کا متی نبی محمد مستفا نہیں سڈا محمد مصطفیٰ کریم تا میں کلا لڑا گاجو نیو فرمائی کو محمد اکیلا کافروں سے لڑے گا معلوم ہوا سڈے پاک نبی سڈے تے چار فرد کیتے دے خلاف دلچ بافران دے خلاف چلنا عملی طور پہ دے خلاف بولنا کافران دے خلاف لڑنا جہا یہ فرض دا منکر ہے وہ کافرے،, کافرے کافرے کافرے خود مسلمان نے وہ مرتا بئیمان ہے رن رکھدہ طلاق رکھ ہو گئی ہے نسل لگی حرام دی دیجم د دی کیا متعلے دن ابد اللہ بینو اٹھے گا کدی مومن نہیں ہو سکتا مومن ہو ہی نفرت بھی ہوا چلے بھی صحیح اور دے سمجھے نا. عملی طور چل نہیں رہا کم از کم فرض سے سمجھے آ کے چلنا فردے بولنا فرد دل نفرت رکھنا فردے لڑنا فرد موقع ملیا تو نہیں چڈا گے توجہ نہیں فرما بول कुरानी बोलते कुरानी है बर्बाद हो पाए एक बरेलवी तबका बरेलवी बरेलवी तबका है जी असा बरेलवी तबका अपने आप ना आख, पिया जरा अहमद रजा सरकार दे जरा दसिया खड़ा ही है जी تے ہر پاسے وڑیا پاسے پاسے آج آج جا ہر پاس شی والے پہ جی بابی والے پہ جا تو پیچھا جا پہ سال پیچھا واپی نکلوا نکلاؤنگ کہ نہیں تو سارے تو شرک شرک شرک چڑک کے پتوے لائی جائے نام مراد ہر پاسے یہ ہوئی بریل بھی بتتا جان اے دی سخی جماعت ہے سبحان اللہ. ہر کسیم آ جاتا تھک جائے نا مذہب تو شیعہ بن جائے بھی موج جو اتنے رکن نے اسلام دے پانچ رکن شیعہ مذہب کیڑے ایک دوری ڈنڈا ایک چمٹا ایک کڑے دہ دن کٹنا اسلام د ر پورے بریلوی قسم خدا دی در دربار سے نچتا نظر آؤ ہر ہر برائی کے مرکز سے بیٹھا نظر آؤ ہمارا دے بریل بھی ہم بریلوی نہیں سنو ہم سنی ہنفی ہیں امام احمد رضا بھی سننی ہنفی تھے میاں شہر بھی سنیفی تھے میرے علی بھی سنی ہنفی تھے آخنے رضوی آپ جی اخوائیے اخوائیے پر شہر نسبت رضوی امام احمد رضا نسبت شہر سکھ بھی بھی امام احمد رضا رضا تو نسبت سانو تیری نسبت کی ہے جڑا نقش بندی وے نقش بندی جڑا چشتی و کے چیشتی نسبت نے فکیر نہیں فرمائی اقیدا مدہب سا سلام ہے جب کافرسبت والے کوئی چشتی ہے کوئی قادری ہے کوئی ہرکی ہے کچھ ہوئی بول سبحان اللہ جا ہوں سڈے گل کروا اللہ محبوب صلی اللہ تعالی میں حاضر سخت مینارے پاکستان سے ہر اے بچاری کان باپے شیر یار دی گاجی نے لایا کل گئی بتا ہی آر مزا والے کسی دوسرے مسا والے ہی پھیر کے پی آ हक का असर अर्फी भी भाई भाई खा दी ध्यान आन देरी बर्फाई तो सजना गल समझी गल मुखान लगा के اللہ تعالی ماس کنت مانا سنی سنت لگا سنی، رب دا ربل گرا ہوں یہ نہ سکتا ہے نہ کسی جکد سراپیرت ہو یہ جو مخالف ہوں दो फिरके तबाह हो पे ने एक फिरका मरेल भी आपू अखवा दुआ फिरका वहा भी अखवा बना देवबंदी यह दो पीठी केिछों पी है جو بند وہ کی مونج پٹی تو ہمارے جیسے متع لاؤ ولیا نال قرآن بنوی آج آ بریلوی کا مطلب یہ بڑا گلا قرآن متھا لاؤ ولی بن جا लगो अंग्रेज यूदियात अपनावो कुरान दीन छवो एक पका शेर चावल पंजेर फार्मी मुर्दा छट के प्लेट पी के टिकार दे लाएगा उस पागरा दी आगा। आगा। कसम खुदहा करके रब न अखा वखा आते आदि ने और साडे रब न आने तू जो दिता ही सानू कंपुरान काम छड़ी जता नहीं ने गल Um, راضی رکھا گے تیرے بھی آ گئی مسلم بھی آ گئی سارا کٹھے پکا کھاد گئی سد کے سد کے با سد کے بارے لڑت اس برائے لڑ تو سد کے راضی کر لگی راضی کر لگی اس پاک نبی پاک سجنا دے پلیٹفا قربان ہو کے راضی ہوں ولی وہ بن گئی جڑا قرآن کا بنے شریعت کا بنے نبی نظام کا بنے قرآن بن دا ولی کا بنے دونج کٹی پی ہے ولیاں ولییا جنگ او ایک قرآن آدھے قرآن بنو تو ولی ویرو یہ آدھے ولیا کے بڑو تو قرآن ویرو نہ قرآن ولی تو بغیر ملتا ہی نہ ولی قرآن تو بغیر ملتا نہ خدا گوش تو بغیر ملتا نہ بغیر ملتا میرے پاک نبی سرور نے عمر پہ پاک علی الی فرمایا ہے کستا جی دنیا نہیں جانتی آشوب نام سی اج کل دیر دی کوشش ہوں مینو ہی دنیا جانے ایڈے ایڈے اشتہاروں کے نام ہو इश्तहार इश्तहार रसूल के नाम वाले टट्टी जा मेरी शोहरत हो जाए वो नालिया च रुल पर मेरी मशहूरी हो जाए भैली नहीं हो सकता بلی آپ کی گم نامی پسند کردی اپنی شہرت پسند نہیں کرب فرما فکی آل کر گم میرا ذکر کر مجھے یاد کر اپنے آپ دا ذکر چڑ میں تیرا چرچا سارے جگت کر چھوڑا گا اس پاک اشتہار چھاپے نے جاننا گا نہیں جاننا دے, راوی دے کنڈے تے جڑی بڑی مائی بیٹھی آئی نا مچھانے کا ختم پی اسی چرچا کرایا ایس کرنی تو کول حضور نے فرما جاؤ ورتیا میرے سلام دیا میری امت کی بخش کی دعا کرایا واہ واہ بندی نے تیرے غلام تو سنگی غلامی تو نبی آتا پتا بھی پورا دسیا سونا زہری زہری سامنے حضرت کدی نہیں آیا تو میرے نبی فرمایا علی امر نشانی جے اندی ماں ہے ان کی خدمت کچھ تھلے کچھ دے تھلے کل بہری دا داغ جے نکلی سی باقی دا ٹھیک ہو گیا پر یہ سارا داغ رہ گیا میں نے نبی چبی نکا کی پتا میں مردو اور نبی نبی منیا ہی نہیں پتا نبی کچھ تھلے پیری مولنا سردار احمد صاحب لال پوری احمد اللہ ہے وہاں مناظرا ہو گیا آگے وہ نہ کتنے آخیا جو بندی آ کے یار ہوئے okay, سردار احمد نبی پاک نو ککھ دا پتا نہیں اس نو نبی نہیں بولنا سردار احمد صاحب اس ککھ نو فڑا فرمایا یہ دس کہ ککھ نبی جانتا کہ نہیں حضور نے فرمایا کہنات دی کوئی شا ایسی نہیں جنہ انسان کو سوا جی میں محمد رسول نہ جان د فرمان لگے وہ مرے کہ کھ نبی جانے نبی نو نہ جانے بجو ہے فرمایا میری امت دی بخش دی دعا کرایا جا نتا بیان کرتا بیان کرنگا. کیا ایمان نال دس مستفا آپ امت واسطے دعا نہیں تھن کر دے کرتے کیا دی کی ربٹال چڑھتا کیا دے کیا انہیں ربٹال چھٹتا حضرت نکھ ہوا اسکرنی ہو سکتی علی پاک امر پاک دو صاحب کیوں نبی پاک تھلیا ہے راج کی سی نبی جانتے سن نبی پردہ کرنا ہے صحابہ پردہ کر جانا مڑ سا بھی نہیں بن گئے میں دعا کرتے ہی رہنا میں کردنا لوگ سمجھنا سی کہ صرف دعا واسطے جانا نبی دربار سے جائے یا صحابی دے हजूर जारी रहेवकूफ आवन समझे वलिया कोल जाना दुआ करावना बीता हरा में नहीं होना चाहिए की लैन जाते जे मैं साबित कर जावास कोबी ग حکم دیا میری امت دی بخشش دی دعا کرا ہو تاکہ پتہ لگ جاوے دنیا والوں ملیا دعا کرا منا حکم مستفا کا مرتبہ معلوم ہویا قرآن ولیا تو بغیر نہیں ملتا خدا ولی تو بغیر نہیں ملتا ولی خدا تو بغیر نہیں ملتے یہاں دونوں دین نو جفا مار ادھر ولی جفا مار ایک ہاتھ میں دامن اولیاء ہو ایک ہاتھ میں دم نے قرآن ہو اللہ دین مستفا ہو تو پھر ویک بیڑا پار ہوں گا کہ نہیں ہوتا بیڑے ڈبے تھا ایمان نار. یا ادھر چھٹی کھڑیا یا ادھر چھٹی کھڑیا چٹی کھڑیا کہ نہیں یار میں موٹی جی مثال دینا ایمان دس تیرے ملک دے اندر قرآن دا قانون ہے یا کافرد ہے سچی بولی اچھا قانون کافر دا ہے وہ چلاو والا محافظ قرآن دا دشمن ہے کہ نہیں ہے اچھا جنہ چیر کوئی میٹرک بھی ایم اے نہ کرے ان چر اس قانون جا کے بھرتی ہو سکتا ہے شرط ہے نا دا مطلب یہ نکلیا سکول والے میٹرک والے بھی سکول دے, دے, دے محافظ بڑے کھڑے دے قانون دے چلاو والے بڑے کھڑے نی اگر تو تران ہاتھے آئے چھو ام اتے قرآن کا قانون لا ہے اسان سکھ نہیں یہودی نہیں عیسائی نہیں ہندو نہیں کتری نہیں ہم غیر مسلم نہیں ہم قرآن کمانے والے ہیں نبی کو مطی ہے کڈو کوفر کے کندھوں اصل کھوتے نہیں جو تتی کھائیے بل بلاوا بل بلا خوشبوانتی دہشت گرد آخن گے کہ نہیں اسے کافر تی بن کے قرآن کے دشمن بنے کھڑے سنیا آپ نبا पुत्र भी पढ़ाने पाया। पुछा आखे हो जावे। एदा मतला बढ़ा हुए। अगले काफर ते ना रले पिछले प्यार नबी शफात की उम्मीद रखी खड़े बहाना लाई खड़ा खिखावा कितों आरे फिखड़ी फरमांद یاری نالو سنگ کتے دا جنگل بے شرمی مرغے یارا ساگ سرو دنگل مرغا رے بندہ سور خدا رہی روزی نبی قرآن کا دشمن بن کے قیامت جہنم کا پالر بنے اتے نبی قرآن دین چنک رہے اپنے آستا لٹاوے پیو نکا مارے بوٹ مارے دے کافر نو سلوٹ مارے ایمان نال دس میرے منڈی فیض آباد کے اندر منموہن سن ٹونی بلیر کافر آ جان اد ساریا سڑک بند ہو کہ نہیں चूने विछ गए कि नहीं तैन चढ़न दे सड़क दे तू वे तड़िया फिर मेरा पाकिस्तान है पाकिस्तान है इस बेजिंद कुरबान है इस बेजान भी गुरु तेरा पाकिस्तान है मन मोहन सिंह लग जाए लंखन اپنے گھر والا نہیں چڑھ سکتا بلکہ مخلا ملازم اسلے سڑک پہ نا اپنے پیو نہیں چڑھن دے گا پیچھا ہو مسے لگی اے ہی لانتی تعلیم دا سرس کو تعلیم کہنے والا خود تعلیم سے فرغ ہے تعلیم ہوں نبی سرور دے دین قرآن شریعت ایمان اسلام علی جیڑی پڑی سی میرے علی نے آی آی آی آی آی قسم خدا دی کر کے نہ جیڑی پڑی سی صلاح الدین یوبی نے جیڑی پڑھی سی محمد بن قاسم نے اے یہ پتر اگریز کے گل چ منموہن سنگھ گل دا ہار پا اپنے پیو دے دیروں چند دا باہ میری چندر تیرے کول کافر نو سلوٹ پیو نو پیوٹ پہ بجتا خربا روپے لگ چکے نے جگہ جگہ دے گی گلی, گلی درد سکول کالج نے ایک مرد محمد بن قاسم ورگا وکھا کٹ کے ایک ہاکم بخا صلاح الدین یوبی ورگا چونجا سال تیار ہویا ہوگا ایک قاضی وکھا جڑا فیصلہ کرے قاضی امام ابو یوسف وگوں جڑا سکول بنایا ہو ایک عورت وقا جڑی شرم و حیات اپاتو نے جنت بان کتے بلے رہنے رہے تعلیم پی تعلیم وہی ہے جو شیر خدا تیار کرے محمد بن قاسم تیار کرے ہاں عمران خان انگے تلے نہیں کرکٹ کھیلنے والے ہاتھ بلے بلے بلے ہمارے ہمارے مسلمان کو وہ نہیں چاہیے جس کے ہاتھ میں یہودی کا پلہ ہو ہمارے مسلمان کو وہ چاہیے جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں محمد کی تلوار ہو اور زبان پہ اللہ اللہ ہو جدو بن کے مسلمان آ جائی نا کافر لکھ بم مرتا کا بال کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا ہے تو بے بھی لڑتا سپاہ کیوں جب جا شیر گارا تالا کھلوتا ہوا نا پھر کلا نہیں ہوتا نال فرشتے ہوتے رب کا ایک فرشتہ آ نا پورے یورپ کے اکیلا جائے گا کوئی درائی جو ٹکر پوے بوش نو کی کرے گا ایٹم چل سک گے فرشت جدو بدر ہوئی نا پانچ سو فرشت آیا تلوار ٹوٹ گیا سات سال وہ ادھر ہزار چند سن رب پھر جتایا ایک جنگ دے مسلمان سن چوکھے نبی دے دلان چیال آیا اج چوکھے آج ڈنڈ لا دیں گے رب ن جو چلا لائے اج میرے سہارے چڑھ کے دے اج بوتیا کے سہارے تر ویکو تک کرنا کی قسم کافر تھا, تھوڑے مسلمان سر بہتے کوئی این پہ نستے کوئی اہ پہ بیس بیس بھی کول پچ گئے نبی باقی سب نس گئے رب وکھایا ہوں دسو تسا بہت دے جے یا رب ذل جلال جیتتے جے کلندر لاہور ہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں کر دوں سے کتار قطار اندر کتا رب بھی مر تنتے سہی رب فرشتے ہو بچے پائے بدل نہ رب بدلے ہیں, نہ رب دے. فرشتے بدلے آپ بدلے پائے رحمت حقدار کلے درشتے آن کی نہیں ہاں بغیر ہتھیاروں اگلے ماری حضور ہزور دار فرما نے جنگے بندر چھا تلوار مارن لگنے تھا سر سر تو تلوار دور ہوں سی سر پہلو اٹیا تو بردا تا کر کے کھو لو جتنے وہ کھو لو ایٹم دے چھوڑو یہ آپ کھان گے کھانے پایا کہ نہیں مینو پا کے ہمارا ایٹم بڑا ہوا ہے دفاع مضبوط ہے میں کہو چکلوں کے سر کنجر چکلوں کے چکلوں کے کنجر تے باہر نہ چکلوں سے باہر نکل کے تے ویٹ پہ کسے پوچھا خیر کی پکڑ دکھا جی دشمنی والے دشمنی پہ میں کیا مونج کٹی ہاتھ کنجر اندر والی کھڑا ہوتا ہے باہر پہلے دشمنی والا عزت لٹائی جان دشمنی والے مضبوط آ دس جانے نہ پائے افسوسا مراد گھر سکولت جگہ جگہ کے کافر بلا کے بھی عزت لٹا نے اپنے ہاتھی بھی لٹ دے پائے دے عزت لٹائی آفران کے ہاتھوں اپنے مرائی آپ نے پوچھو تو کی آئٹم بڑھیا پایا بڑی جا تیرے آئٹم تو جاٹم بڑے ہی نا یہ تینوں بچا نہیں تینوں مارنے واسطے بڑی ہاں جدھن تٹھیں گا نا کافر خلاف پھر وی فوج تیر کر دی تیری مونج کٹتی کھانا ہمارا آئٹم بم میں آئٹم والی تھانے میں جا سرف ہو کے آ جا آتے میں مونج کٹی جی امریکہ والے اوتے لگے پھرتے برا آدھا بم انہیں سا تھوڑا ساڈا ہوں تو سارے ہاتھ چیز جانے چکتے کافران کے بوتھے تار دو اچھا جا نہیں سکتے وہ ہاتھوں میں لائی پھر وہ آتے نے محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کا ایٹم بم معلوم ہے پھر میں کہ سودا دے ساڈا بم آئی جد پچھا لیا ہر تعلیم یہودی کو چھٹی دے ہر حکم دے پہرا قسم خدا دی کی کرکیا نہ تینوں کوئی بم نہیں مارے گا تو مٹھ مٹی دی سٹے گا نا تے بم بن جائے گا آخری ایک گل سنا کے اجازت چاہ سنا چھوڑا ملتان جان گے ملتان شریف اس ملتان شریف کے اتنے کدی حکم اچھی کباچے بادشاہ کباچا بادشاہ دے دور دے اندر ملتان شریف دے اندر میرے پیر فرید بابے دابے دا. فرید دا مرشد قطب الدین بختیار کاکی گریب نواز میری دا خلیفہ آیا سی بادشاہ نو پتا لگا اللہ دا فقیر آ جائے وہ دین نو پسند کرنے والے بادشاہ آدھے سن لبیا دوڑیا دی باہر گاہ چاہتا لجپال آ باروں بادشاہ کا فرمیر حملہ کرن کر لگے میرے کو ضرورت کوئی نیو مہربانی نی فرو آپ سرکار نے ایک تیر د میرے بابے فرید مرشد نے ایک تیر دتا دور میں فوج تیرے کلے دول آئے تیر ایک سٹ نہیں سو جا بھی ایک تیر سٹے جن لکھان کی فوج سی ہر فوجی ایک تیر نال زخمی ہو جائے छक्केट गए पता नहीं कि हर साख्मी आने जुतियां भी छड़िया जीत हेक तवजो नहीं आई अब एक नाई नहीं तलील होरे ता खलियां खुदा दी करके हांजी आ कि सवाल लिखे حضرت صاحب میلہ کے بارے میں ودا سی ابو جہل دے دے ابو جہلفایا توجہ نہیں فرمائی میلہ لاؤن والی برادری ابو جہل کی مستفا کی نہیں ڈاڈا سونا برادری والا لبا اگر آدمی دین کی تبلی کرو نماز سے خود غافل ہو دوسروں کو جائز اور خود اپنے بندہ دوسرے نو برائی تو روکتا ہے خود نہیں روکتا میری گل سمجھی ہے برائی کروکن فرد خدا دور کیا ہوں کیا مت نو رب برائی کرن نو پھڑے گا نو؟ برائی تو روکنے فرض جو پورا کیتا ہے سن اون دے تے نہیں پھڑے گا برائی تو بچنا بھی برائی تو روکنا بھی جڑا ایک پورا کیتی کی تے دوا چی دن کیا پورا ہے دوسرے پھڑی فری تے جڑا برائی کرے بھی صحیح تو روکے بھی نہ وہ دورا مجرم بھی. क्या मत ना कि मैं आख्या रोकी रोकिया क्यों इतो भी फड़ेगा तेन आख्या क्यों समझा समझने हां असा समझने जी दहाड़ी वाला गुना है दाड़ीला गुना आखिर वाजरे में दाड़ी मोना के मोड़ा सा खैर है असा चलो ना जो रखी सुन लू शरीय का मसला दसो جنا دا گناہ کرے گا صرف گرف داڑی جرم نو نہیں فریجے گا کیونکہ یہ داڑی رکھی بہت ایک واجب خدا دا پورا کی بچا ہوں جی یہ خلاف چلے گا کوئی گناہ کوئی گناہ دا کام کرے گا تو صرف گناہ نو فریچے گا داڑی منہ نو بھی فری چے گا گنا فری چے گا وہ دوا ہاں یار یہ دس ایک بندہ ہے انہیں تیرا کرزہ دینا हम एक रुपया दे सौ देना शू तो रुपया दे तू रुपया अदा समझेगा कि नहीं समझेगा भी रुपया त आ गया ना हूं आखेगा जी एक घाट सौ रहा रब देवी कर दे ने जोड़ा जिन्हें अदा करेगा रब आखेगा इने दे बैठा हम इने खाएगा दस्ती मसले ने جی مولوی صاحب چوکھا پھڑی چنے پھڑی چنے کیوں جان چھڑا سوکھا ب طریقہ مڑویا کی جہل بڑو جنت نا <laughs> <laughs> <laughs> اللہ دے فقیر मैं सोलह सतारा साले कर कर, कर, कर, कर, कर के, खाली है समान दीन अमल भावे कोई नी की पर किताबा जोड़ी खड़ा अमल ही रब दे हां करके मैं इतना हांजी ज मैं ओ, दीन वेचण आला बन द ٹی وی ویکد قرآن شریعت پڑھنے دی بجائے انگلش ویکدی تھا مارنیاں گڈیا بڑیاں ہونی سن میرے نالجے کلاشن کو اللہ میو گلا دتا ہے دا رکھو ایسے دہار آ نہیں پلو کرایہ لا کے تقریر کر کے واپس آ گیا روٹی بھی نہیں کھوائی میں جا بے سمیلا وہ سانو بارے چستفا کی گل کری جانے بارے چمان نہ मैं रब अपने को मैं क्या चिश्ती तेन बख्शिया नवा रिथाला मैं छापे साइंस की तबाही साइंसदानों की दुबानी एक सौ अंग्रेजा साइंसदान हवाले ने उन्हें आख्यानवे निन्यानवे फीसद नुकसान किया साइंस न बंदा فائدہ اج ہی سنیا ریل وجی ہوئے پہلے سفر مٹا ہوئی نہیں سر ایکسیڈ مرد سر کھوتے ہو مریا تین سو تھوڑا ہے ہاں جی جدو وقت ترقی اپنے آپ ہو تو چنگی مونج پوٹ ہوئے تو چبل کافر ہواگل مراد ایمان جو نسے نہ لگتی ہے ساری لائن دہائی خدا دی چلے سو رفتارگڑ شہ جو فیل ہو پہ تو پونج دینی وہ پنڈے پنڈ ہی برباد کر دے करके नबी वाली लोग आते सर सफर मठा होगी बच जाए तवजो नहीं सड़कों कभी जितों की खोती उथे हाल खड़ोतीूल दिताब लिखी खाने तरक्की हो गई हजारों मिलो का सफर घंटों में तैराए سگڑ لکھی کرنے کبھی نہ پہنچنے کی مطلب آ کے مٹھا چلو مٹا مونج کٹی جی اب سواریاں مٹیاں رسالے کیسٹ نم تو نمزو خوش کی بکواس پرتفرا ٹی وی کی تباہ کاریا روسو ما موت کل ساتے چلیس میں جڑے کرنے چشتی نے آخری میخ ٹوک ماری مائیں نا مائن کل کل نہیں جا جان دیا سوترا کٹو جان چھٹ جا ضلع اکاڑے چھڈے تر گھنٹے تقریر کی رسومات موت کی شری حیسیت اور ان کی خوبیاں اور خامیاں یہ کول سات آپ کی خرابیاں والی کھڑے کی چنگا تک کی مند ہے ساری ولاحت کی حوالے اے موضوع وکھرے پایا نہیں عورتوں دے بارے وہ خاص موضوع عورت کی آزادی یا بربادی عورتوں کے فیتنے یہ خاص موضوع یہ ہاں جی چادر چار دیواری کیونکہ آج مسلمان کی عورتوں بدراہ گمرہ بدماش کمی پتکار کرنے باہر کٹنے یہودیاں پوری مہم چلائی ہوئی بڑا رکھ روپیہ پچا ہر پاتے ہاں جی مسلمان کی عزت بچا مستفا نے میرے کو موضوع اللہ سونا حلور الیکشن, الیکشن الیکشن الیکشن کیے الیکشن سن لے لیا سنگیا الیکشن شرک اقبال فرماندہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کاؤنسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے بندے एक पासे एक कंजरी वोट पावे एक पास वली अल्लाह का वोट बराबर नहीं एक पासे अल्लाकबाल हो पास पाउडर पीवन आला जहाज वोट बराबर हो गया ते जे दो जहाज हो गए ते इकबाल की छुट्टी मरे सियाने जिनस जिनस ना पाउडर पीवन आखना मैं, मैं वोट देवा जरा गोरी देखना मैं वोट देना जितना मर्जी बच्छे कट्टे खोला था देखे थाना था दे हर कोई नी आगे पीती जा जन पीना <laughs> अल्लाह के बंदा مسلمان کافران دے ولو مکاوندار سب تو بڑا طریقہ یہودی ایش لڑ کے عراق کے تو میں ووٹ ضرور کرا نے جیڑی شاید تے کافر لڑے مومنس سے حرام ہوتی ہے ماں نی پتی رکھ لو بانگ بھی آج نماز بھی پڑی اللہ <سؤال> نہ پینا نہ مکان دن کی مسلے پیا دعا کر اللہ سارے ہدایت دے ہاں آخر اللہ مسلح اللہ ایک وار آلحمد شریف ایک وار آلحمدار چکر والا فکیل روح مبارک رو کی قبول اپنے محبوبہ سارے نبیاں پاکوں ارواح طیبہ دی بار گاہج پیش کیا قبول جف بل خسو سارے مومنا بخش کے بل خسو حضور شاہ احمد اللہ شاہی روحاں روحان اللہ بلند کران د لائق اللہ مغفرت فرما جو اصل لائق آؤں اللہ حضور کی امت نظر آپ اللہ فقیران سدکے سامان دین کا درد تا اللہ سکر اپنی بخش منگن،, منگن،, منگن جدو یہ کام ادرو تصا بھی سفارش فرماؤ گے لو جد اللہ اے اپنے رب نو یقینا قبول کرن اللہ سونے نے اس آیا کریمہ کے اندر اپنے پاک محبوب کے دربار کی حاضری دا حکم فرمایا ہے نار آداب دل سے آئے حاضر ہونا کنج ہونا جدو حاضر ہو وہ حضور تے دربار جندر تے کی میں حاضر ہو وہ تھے حاضر ہو اللہ فرماؤں دے حاضر ہو کہ کی کرو فستغفر اللہ نہیں رب نے فرمایا میرے حبیب دے دربار حاضر ہو تے سرخی لاو تو کجلا لاوی جی ہاں میک اپ کر کے آو جی نات نے میں مدینے چلی آؤں مینو لاو جناب گرم حمام توں تینوں بیوٹی پارلر موقفی بنا واسطے ادھر لے جائیے مراد آ رب قرآن فرما ہے میرے حبیب نے بار کم کرو فرس تک اللہ اللہ بخشش منگو معافی منگو ادرو اے بخش منگنا ایک پاسو تو کم ہے تمسرے پاسے میرے حبیب دا کم ہے کسان معافی میرے کو منگو گے میرا حبیب بھی سفارش فرماوے گا تنوع اللہ سونا یقین بخش دے گا دے بندے سلگے جاوا رب سونے نے اپنے پاک حبیب دے دربار دی حاضری دا ادب سکھایا اس واسطے فرمان قرآن دا سی ہونے ایک فرمان رسول اللہ سنا اللہ فرما اللہ سونے دے پاک نبی فرمایا ابو داود شریف در سیا اندر روایت آقا نے فرمایا اللہ تجرو كبری حضور نے فرمایا میری قبر نو عید نہ بنایا جے حدیث پاک ہے میری قبر نو عید نہ بنایا جے اس, اس حدیثے پاک دا مطلب مانا شریت امام نے جو لکھا ہے میں شفا سکام ہوں فی زیارت خیر الانام امام تک سبکی رحمت اللہ, اللہ تعالی دی صفحہ نمبر اسی تو پیش پیا کرنا میرے پاک امام تکی سبکی نے فرمایا اس حدیث کا حکمانے یاد تم لو آئے گا جا کل عید فلو کوف علیہ و اظہار زینت والاجتماع و غیر ذالک مما یعمل و فیل آیاد بل لا یعطا اللہ ذی الزیارت والسلام و دعا ثم ینصر فوان ہو سارا فن ہواد اللہ سلام <سؤال> وسلم پاک نے بیان فرمایا فرمایا میری قبر بنایا جی کس طرح عید آے دن نوے کپڑے ہے بندہ سنگار <سؤال> کردینت کری اس طرح زینت نہ کریا جے جب میرے کو ماض مقصود زیارت ہو زیارت مقصود ہوگ میرے دربار چاول اچھا پھر کے معافی منگو دعا منگو معلوم ہو یا پاک نبی سرکار دے دربار کی حاضری جدو دینی ہے اتے میک اپ نہیں چاہیے خدا بھی قسم کر گیا اللہ بلکہ اللہ دے ولی کوئی گھر اپنے آپ دی شکل سنک سن میری میرا میں مینو کتے لاگو پھڑ کے لو مدینہ دے پاک محبوب دی دربار دے اندر لوکی کئی اندر سن شیخ جامی بھی دربار چ حاضر ہویا شیخ جامی دی حاضری بھی بڑی انوکھی سی جدو ہو گیا وے شیخ جامی رحمت اللہ ہے سرکار نے فرمایا سی یہ نہ آن دیا جے جی جامی میرے دربار سے آ گیا میں اٹھ کے یہ استقبال کرنا شہ جامی لوگ کافل لوک لوک کے جاندے سن گرے دے خدا کے دے بندے اس بات بار گاہ جی گئے اسے نیار مندی نار گئے لے جلا پاو میں, میں, میں, میں کیا مل چلے نہ مراد ڈال دی شادی پہ چلے کسے نو وکھان چلے تینوں پتا نہیں سارے رنگا منہ کالا اس کا جائے رو رو کے جے حال برا بنا کے جائے تاکہ مدنی نو رحم پیا پتہ لگے مجرم آیا کھڑا دربار توجہ نہیں کی تو سبحان اللہ عدالت جاوے تے کس رنگ جاندہ ہے توجہ نہیں تے مجرم ہے اور بئی ماننا اثر کملی والے بھی بار گاہ ادالت جائیے تے سانو تو چاہیے ہو سا حال مجرمہ والا ہو کپڑیاں دی حالت گئی گزری ہو وے. انتہائی نیاز مندی جائیے دربار جا کے فر اللہ پھر کو منیے بخش سے معافی وسیلہ ٹہرائیے کملی والے یار وسو لائی حضرت فاضلے بڑے لوگ بھی فرما فرما مجرم جاؤ آئے ہے جاؤ گوار مجرم بلا آئے ہے جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے کے در کریمو نے بھی دساس مجرم بلا فرما مجرم ولزا لو یہ سڈے جرم دا بیان ہی وہ بیٹھے تے ظلم اپنی جان تے جرم بڑھیا مجرم جدوا فستا اللہ اوے ڈرون لے کے نہ جی اوے نت دیا نہ جانی دربار اسالت لوٹی پاندہ نہ جانی دربار رسالت چلے جہے مکا لے ملتا رہے ادال نہیں اپنے آپ لگا حالت کمبنا ہونے ادھر وکیل سجے کبے کی تھے آئی بولیا دربار رسالت چلے ہوئے اتے ناچ پیا نال چلے بیوٹی پارلر تیار ہو کے چلے بھائی ماں کسی جگلا سینما گھر چلے مجرم مجرم جا اپنے جرم کرائی جا شرمندگی یار سو لا تاری فرمانی کردا زندگی لنگ گئی ہے اج دربار چاہ گئے فرست فر لا ساما فی رب کو منگ تو سونے وسیلہ جا فرماؤ اصیا تو تا نے مل یہ وے دربار کا ادب اور یاد رکھنا جڑا دربار مستفا دا دم دا دا دا اللہ دلیا دربار کا ادب کرنا پہل میرا ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ میرے نبی وارث میرے پاک نبی وارث اللہ ولی نے وارث مستفا دا حکم اوہی ہوں جو مستفا دا حکم ہونے میرے پاک نبی دے دربار دے آداب اوہی ہوں نے जे पाक नदी दरबार प्यादाव ने अल्लाह बंद मैं वेख्या दरबारा जलाब टोलिया दोलियां जा रही बन गए मेले बन गए जल्द बिरादरी मेले लगती होंगी सी हाजी इधरों जलाब उन्होंने बाघ आ रहे अंदर कटिया होने मथे मदीने के दरमियान एक मेला लगता हों इस अंदर डांस होने साजबाजे होने शराबा चलनिया झांगर मारनिया گا ایک کام کا بجل برادری کر دیس و دلا شری کولا دی رب د فکیروں ادب والا لا جی مستفا کریم دربار دارے اس حال جائے ہاں نیوی پائی ہوا دربار سے شرمندہ ہوا ہو سونے میں دربار چیا جیسے رب کے پاک حریف کے دربار جان کا حکم ہے اے اتے جان جو کہ نہیں غریب ہے سارے کو مال کھلنی اثر تبھی آوارے سے تاہور چڑنا پٹا ہوا مسجد شریفے وال روخ سی کوئی نیار نے فرمایا جی نمال میرے پیچھے ادا کرے نمال پیچھے ادا کی جدو اللہ وقم را خیال وے لوگا ویخیا کملا دتا میرا بچایا کھڑا سی اے وارس پاک نبی جا وارس بھی دربار جائے انہوں بھی حکم یہ ہوئی ہوں کہ جدو پاک نبی وارس دی بار گار چلے نیو پا کے جاؤ جما دا, دا دربار خدا دا دربار اللہ دے ولی دا دربار رب دا دربار جی ولی اللہ دا سن اللہ دا ولی بڑا غیرت حیرت مند ہوں جی اللہ دا ولی جے جی حیات سامنے بیٹھا ہوئے کدی نافرمانی فرمانی شریعت ویخ نہیں سکتا یاد رکھنا جو شریعتانی برداشت کرے پھر سمجھ لے گا اللہ کا بلی نہیں بڑھ سکتا اللہ ڈلی ادو ہی بڑا جب ادھر بھی اگ گئے دی لگی ہوب فرما فکی راؤ جی تھی اپنی سو لائی لے پر سارے خلاف نہیں سو پھر اصا اپنی برداشت کر گے پر تیری برداشت نہیں کرالی ولی فکر میرے ولی ستایا میں اس جنگ دا اعلان کرنا وہ جنگ دا اعلان رب سونا کر دس اللہ دلی ستایا کیوں اس واسطے ولی دندر گائے تھی ولی کی آخر توجہ فرما ولی آخر کوئی مینو گال بولے مینو پرواہ نہیں منو پتھر مارے آئی سب مینو دالا کڈے مینو پروا نہیں یاد رکھنا بلی اپنی ذاتی گسا نہیں کرتا جو میرے سو ملا نہیں سر کر دے بلیب چڑھتا انا دی فرمانی دے رب سونے کی نا فرمانی ہوے شریعت کی حد توڑی جائے پھر ولی دا خون خول وتی برداشت نہیں ہو سکتا کہ جہاں ارس ویگ کے سارا کچھ آ کے ٹھیک ہے جان لگے کوئی میلا چ لگا کوئی ارس کے لگی ہے پھر سمجھ لیا بلی سیتان رحمان دا ولی نہیں جڑا رحمان دا ولی ہوے ان کمرے قبرے رابطی نا نافرمانی نہیں ویکھی جاتی ہاں ادھر ویخ حضرت شیخ ابدل عزیز بہت سے دہلی چاہنا جرمانی جب کلو لکی رانی سڑک آئی کلی ادھر فلانی آئی کلی ادھر ہی مریدڑیاں مرید ایک دوسرے موڈے مارتے پھر ہی کنجر والے کام کر دربار سے لکھا تو سانو رحمت ڈاٹا دے سکتے رحمت نہیں دے سکتا رحمت نہیں ملے گی میں رقم نہیں جا پرہار ہوے گا وہ جیٹھا ہو میں محمد دھٹا وے تے رسول اللہ کی شریعت کی کڑے مخالفت سمجھی نبی تو دور بیٹھائی جے حضور دا فرما بردار ہی کملی والے خود فرمایا من کانو ہے فرمایا میرے زیادہ وہ لوگ نے جہے پرہیلگار نے وہ جی ہو جے بھی ہو بڑا نہیں ہاں خدا دی قسم کر کے آنا تیرا میرا رنگا دربار تو میں شڑک پورے دور ہے سڑک پورے شیر ربانی رسول مارگا بیٹھا کیونکہ اوے قرب جسمانی نہیں مت سمجھے جسم دیر ہوں بعد چال لگتا کورب روحانی जड़ा तीर के रंग च रंगे आ गया जिथे भी बैठा है समझी मोहम्मदनी गोडे न बैठा है ते इसे तरह जे हजूर सरकार की शरीय दतादार है बैठा होसूर तो उस दा दाता तो लगा हो समझी दाता नेड़े वे जेड़ा उता के दरबार से गया खड़ाई भंगड़े कजरा पाई खड़ाई समझ लिया सलामानती उ تک نہیں پے گا نیرے بھی ادھر نہیں گا رحمت بھی نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ دا ولی اس رحمت ہے جس دے دن کرے ولی اپنی طرف رحمت نہیں کرتا رب دی رحمت تقسیم کردہ نہیں کی رب دی رحمت ولی تقسیم کر صرف ولی کم آئی ہم باب اللہ ہے اللہ دا بوہا جڑا کھلا رہتا ہے اللہ اللہ ولی نے ولی جب اپنی طرفوں کچھ نہیں دب دا تقسیم کار آتا سرکار بھی تقسیم کار ہے اور جڑا نبی دی دا کا تا تابے دار والا ہوے اللہ سونے کو معافی منگ والا ہو جہاں وہ رب رحمت کرتا ہے تقسیم فرما ہے قسم کر گیا در ویخ میں تیرے سامنے گل کر جی اجکل دربار سے خیر شری کم آئی پھر اللہ کا ولی اس دربار نہیں ہو رہا وہ نرال ہو کے چلا جا رہا ہے کیونکہ ندی شریعت کی مخالفت کے سامنے نہیں ویچھی ویٹھی جائے ولی سراپا گیر ایک بزرگ شیخ ابدل عزیز شیخ ابدل عزیز محبت سے دلویر احمد آپ سرکار دے دارے کتاب لکھے ایک اللہ نے ولیر کا ارس سی شیخ دے الزرد نے اجازت منگی سرکار تو میں دربار سے ارس میں چل فرمایا نہ جا اتے نہ جا غیر سی کم ہوں روکیا نہ روکیا آپ نے اخر ایک کاغل دی چٹ لی ان لکھ کے لکیرہ جی پھیر کے دے چرمایا جانا جب دربار دے قریب پہنچے شہر دے نیرے پہنچے اتے راہ جے کوئی بندہ مل جاوے نو پھڑا جائے اسی شگرد چلا گیا جب پہنچیا نیڑے ایک بابا بیٹھا سی درخت وہ چٹ انہوں پھڑائی انہیں دوسرے پاس لکیر پھیر دیتی شگرد نے ارف ویک ویخنے تو بعد واپس گیا ارس شامل ہو کے واپس جلو جان گیا لزیز مار گال ارگ کردہ سرکار جہی چسان کھلی سی تو کگیاں پھیری لکیر پٹھیا س